الباب السابع باب تحريم الجلوس على قبر, قبر پر بیٹھنے کی حرمت کا بیان عن أبي هريرة رضی اللہ عنہ قال, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فَتَخْلُصَ إِلَى جِلْدِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ اَن يَجْلِسَ عَلَى قَبْرَ رواہ مسلم حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کسی شخص کا انگارے پر بیٹھنا جو اس کے کپڑوں کو جلا دے اور اس آگ کا اثر اس کی جلد تک پہنچ جائے کسی قبر پر بیٹھنے سے بہتر ہے مسلم